الحمد للہ الحمد الرحیم ابتدائی طور پر آپ کے سامنے کئی ساری بحثیں آ چکی ہیں سب سے پہلے حدیث کی تعریف موضوع وایت وغیرہ وغیرہ امام تحابی رحم اللہ کے حالات تفصیلی کے ساتھ پھر خود شرح کی وجہ تاریخ اور شرمان کا اسلوب طرز و انداز اور پھر کتب یا حدیث کی سنت طریقہ کارسنا ورنہ وغیرہ کی تفصیل تو حدیث کے حوالے جیسے یاد رکھیے گا ایک چیز انتہائی ضروری ہوتی ہے آپ کی صنعت علم حدیث کے لیے کیونکہ یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والا علم ہے پرانی مجید جس کی حفاظت کے ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس نہ آج تک ہو کا بدلا ہو سکا نہ ہوگا کبھی بھی ان اور نہ کوئی کر سکتا ہے تاخیر جہاں تک بات ہے احادیث کی تو احادیث پر مختلف ادوار گزرے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے اور ایسے رجال اس زمانے کے اعتبار سے پیدا کی ہیں جنہوں ہر زمانے کے مختلف اور معنیدید اور برفیت کا مقابلہ کیا ہے کئی سارے لوگوں نے کوششیں کی ہیں اس سے احادیث بگڑنے کی اور موجودہ زمانے میں بھی کئی سارے لوگ جس لگے ہوئے ہیں کہ وہ دوبارہ معاف کرنا مخالف بڑھتے ہیں اور اپنے ہی جو کہہ دیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا یہ انتہائی خطرناک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے امتحان ہے اس کی مجھ پر شروع ہوا تھا اپنا ٹھکانا جہنم بنا لے اسی کرنے میں جب تک آپ کو مکمل طور پر علم نہ ہو کہ یہ حدیث ہے یا نہیں تو اس وقت تک اس کو بیان نہ کیا جائے حدیث کی راحت کے ساتھ اس کو بیان نہ کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں حدیث آپ عرب میں حدیث کس سے حاصل کرنے چلیں ہیں آپ نے عرومِ حدیث کو کس کے طریقے سے سمیٹا اور آپ میں ہونا چاہیے کہ کن کنسوں سے ہوتا ہوا یہ علم آپ تک پہنچتا ہے حادیث کا علم تو میں اپنے حوالے سے میں کیا ہوں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا شکر کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک مختصر سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور مصرت سے جو علوم میں نے حاصل کیے ہیں اور جو, تھوڑا بہت جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ ایسے حاصل کیا ہے جیسے چاہا اللہ تبارک و نے ایسے انتظام فرمائے ہیں بڑی مشکلوں سے ہم دو بھائی میں اور میرے بڑے بھائی ہیں محمد ابو بکر نام ہم کا ہم گھر والوں سے شدید احتجاج کے بعد ہم نے مدرسے میں داخلہ لیا تھا انتہائی جگڑے خساب کے بعد کہ بس اب ہم نے اور کچھ نہیں پڑھنا ہم نے صرف مدرسہ پڑھنا ہے تو بات اصل یہی یہ ہوتی ہے جب آپ کا لڑک پن کا زمانہ ہوتا ہے تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ جب انسان پالا پڑتا ہے اور وابستگی ہوتی ہے اسکول کالج کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ آپ وہی آپ کی پڑھائی کا وقت ہوتا ہے کہ آپ سے گئے اور کلاسز کا ٹائم آپ نے وہاں گزارا اور چھٹی ہو گیا گھر آ گئے آپ اپنی مصروفیات میں جیسے گزارے شام تک بلکہ پھر صبح تک کا وقت آپ کا اپنا ہے ہمیں وہ مشکل لگتا تھا تو ہمیں ایک تو دین والوں سے رغبت تھی بنیادی طور پر دیکھتے تھے اچھا لگتا تھا علماء لوگوں کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک شوق تھا اور پھر یہ بھی تھا کہ ادھر جان مارنی ہے تو گزر جائیں گے شاید کوئی آسانی بھی ہو کہیں کہیں شاید یہ خیال تھا لیکن جب مدارس میں پہنچے ہیں تو وہاں کا جو نظم و سب دیکھا ہے تو وہاں تو بڑے مشکل حالات تھے وہاں تو بھی اتنا مختصر تھا. وقت تو نہیں تھا پڑھائی تو وہاں تو صبح پڑھائی شروع ہوتی ہے شام تک پڑھائی پڑھائی ہے تو ایک ایک سبق ایسا ہے کہ جو اسکول اور کالج کے تمام مسواق پر بھاری ہے تو پھر کہیں جا کر کیونکہ وہی لڑک کا زمانہ تھا تو اب جا کر یہ بھی, بھی نہیں کہتے مدر خیر اللہ تبارکی فرمائی اور حفظ کیا حفظ کے بعد میں ابتدا میں کچھ ابتدائی درجات میں نے کراچی کے مدرسے میں پڑھے لیکن شروع سے ایک لگن کی جامع علوم اسلامیہ بندوری ٹاؤن کا نام سنا ہوا تھا اور دل پہ یہ یوں سمجھے لکھ رکھا تھا کہ بس جامع علوم اسلامیہ بندوری ٹاؤن ہی جانا ہے اور وہیں سے علم فراغت حاصل کرنی ہے. اپنے اس علم کی کرنی ہے. شروع سے ایک اب جب پانچ درجے अब जब جس کو درجہ خامش سے تعبیر کے جاتے ہیں جب میں پانچواں درجہ مکمل کر کے تو اپنے ساتھ لے کے جو اپنے ان سے بہام مشرق ہے کہ کب جانا چاہیے جامع علوم اسلامیہ میں بلوری ٹامن کا تھا جو اپنے تھے تھے تو کے پر یہ فیصلہ کیا آخری فائنل درجہ تھا آٹھ درجے ہوتے ہیں آپ چھٹے کے لیے وہاں جانے کا فیصلہ کیا بڑا مشکل تھا بڑا ٹک تھا وہاں پر داخلہ لینا آج بھی ایسے ہی ہے مشکل ہے بہت زیادہ میں داخلہ لینا وہاں اگر آپ داخلہ لینا ہے آپ نے تو صرف اور صرف آپ پہلے درجے میں داخلہ لے سکتے ہیں آپ کو آسانی سے شاید مل جائے گا جس کے بعد بکے درجات ہیں وہاں پر داخلہ لینا کافی حد تک مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑا جامعہ ہے اس کی کئی ساری برانچیں ہیں تو ہر ایک برانچ میں بھی کافی ساری اقتدار ہے کلوبار کی پھر جب وہ چونکہ جامعہ میں جب آ کر بڑی کلاسوں میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں بن جاتے ہیں اس لیے کسی بھی درجے میں داخلہ انتہائی زیادہ مشکل ہوتا ہے کوئی میرٹ کی بات نہیں ہے کہ کوئی میرٹ پہ نہیں ہے بلکہ بس داخلہ ہوتا ہی نہیں ہے بڑا مشکل سے ہوتا ہے لیکن میں نے پھر ڈیرے ڈال دیا وہاں پہ کہ بس پڑھنا ہے تو یہی پڑھنا ہے داخلہ لینا ہے تو یہیں لینا ہے چاہے جیسے کیسے بھی ہو جائے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اپنی زندگی کے جو یوں سمجھیں کہ پرسکون سمجھیں یا بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی شاندار جو دن گزارے ہیں اور بہت ہی کشمکش کے جو دن گزارے ہیں کبھی پریشانی کبھی خوشی کبھی پریشانی کبھی خوشی جب وہ تیئیس دن میں نے گزارے ہیں تیئس دن میں جامعہ العلوم اسلامیہ بلوری ٹاؤن میں تقریبا رہا ہوں داخلے کے لیے ایڈمیشن کے لیے میں نے کئی سارے کئی سرے نے کہا کہ جامعہ ترم کراچی چلے جاتے ہیں نہیں جانا میں حالانکہ جامعہ ٹاؤن کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کی رہائش بھی کافی اچھی ہے اور بھی کئی ساری سہولیات ملتی ہیں ہاسٹل کے اندر مجھے ہاسٹل میں رہنا تھا اس کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہاسٹل کے اعتبار سے اتنا اعلیٰ معیار نہیں تھا اب ہے بھی کافی لیکن یہ ہے کہ کیونکہ پہلے سے شروع سے یہ یہاں رکھا تھا کہ میرے ٹاؤن ہی جانا ہے اس لیے میں صبح سے کئی طرح طلبا کے ایک اپنا ہوتا ہے جو اپنے ساتھ کی سیاح کے مدارس میں تو وہ یہاں ٹرائی کرے یہاں نہیں تو وہاں وہاں نہیں تو وہاں وہاں نہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں تو چل جائے گا وہ تو خیر میں نے اس وقت نہیں چلایا اور میں استقامت کے ساتھ وہیں ٹھہرا ہوں اور تیئیسویں دن جا کر میرا داخلہ ہوا ہے بیوری میں بڑی مشکلوں کے بعد اور میں ان دنوں میں مستقل ٹاؤن کی مسجد میں سوتا رہا ہوں اور بالکل فرش پہ سوتا رہا ہوں اور الحمدللہ بڑے اچھے دن گز رہے ہیں موسم بھی گرمیوں کا تھا فرش پہ ہی سوتا تھا بڑی ایک مختصر سین کے بعد پکس آیا کرتا تھا اور الحمدللہ للہ چک بھی پڑتا تھا کرتا تھا پھر جب دنوری صاحب کی خبر بھی وہی ہے تو الحمدللہ للہ صبح صبح ہی وہاں ترکیب رہتی تھی تو بڑے اچھے اور میٹھے دن گزرے ہیں وہ کئی دن لیکن بڑی مشکل سے دو ہر وقت پریشانی یہ تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا لیکن امید اتنی تھی کہ ضرور ہوگا کہتے ہیں کہ منزل کا وجہ لا کر یقیناً میں نے کئی ساری چیزوں کو وہاں پایا اور تیسویں دن جا کر میرا داخلہ ہوا الحمد للہ پھر میں نے دورہ بھی دورہ حریض بھی کی اور بنویتا ہوں اپنی خواہش تھی اللہ تبارک تک تو میرے جو کتاب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں المعر شریف مولانا مفتاف اللہ صاحب تھے ہمیں کہاوی شریف پڑھانے والے جامع اور میں نے اگرچہ مستقل طور پر ٹاؤن کراچی میں رہا ہو وہاں پر ہی میں نے اپنے حدیث کو سنا ہے اور میں الحمد للہ دورہ حدیث میں صاحب ترتیب رہا ہوں کسی بھی سبق میں میرا پورے سال میں کوئی نعرہ نہیں رہا صاحب ترتیب کا مطلب وہی کار ہوتا ہے کہ چلو مکمل شروع سے آخر تک شریک رہا ہو تمام کے تمام استاف میں اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں تو الحمد للہ میں دورہ حدیث میں صاحب ترتیب رہا ہوں جس سے پہلے شاید کسی درجے میں صاحب ترتیب نہیں رہ سکا تھا انسان ہے پورا سال بڑا مشکل ہے صاحب ترتیب کا مطلب کہ جس سے کلاس کا کچھ حصہ بھی مس نہ ہوا ہو شروع سے آخر تک اور پورے شام الحمد للہ تعالیٰ تو حدیث میں صاحب ترتیب بھی رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں نے کراچی میں میری آمد رفت بہت زیادہ رہی ہے شیخ صاحب شیخ علیہ السلام مفتی تفیع عثمانی صاحب العتمانی کو میں نے بہت سنا ہے میں ان کے اسباب میں بیٹھتا رہا ہوں اور کئی سیرہ صاحب رہے ہیں جس کے محمود اشرف صاحب ہیں عبداللہ برمی صاحب ہیں اور اسی طریقے سے مفتی رفیع عثمانی صاحب کے خیر اسباق میں کم شرکت ہوتی رہی ہے لیکن شیخ تفیق صاحب کے لیے میں بالکل نیل سے جاتا رہا ہوں ان کے اسباب بھی بہت زیادہ پڑے ہیں ان کے الگ سے جو سیہ حض ہیں ان کو بھی سنے ہیں اور ان کے بیانات جو افطار بار ہوتے ہیں. ابھی رہا او زیادہ اس لئے. تو آپ اپنے سے اس کو لکھ کہ جو میرے ہیں اور نام لکھ لیں سب سے پہلے اپنے ترتیب سے نیچے لکھتے رہیں. اپنے نام کے بعد آپ نام لکھ لیجئے سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں پھر ہر سطر میں آپ, آپ, آپ ترکیب کے نیچے نیچے لکھتے ہیں جی محمد عمر میرا نام ہے اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں مولانا مفتا اللہ صاحب. مولانا آپ ساتھ تھے شیخ مس اللہ شاہ مصباف اللہ شاہ رحمت اللہ ہے مصباف اللہ آپ کیا ساتھ میں عبد الرحمان پوری مصباف اللہ شاہ صاحب کے استاد تھے شیخ عبد عبدالرحمان کامپوری کامپور نام ہے تو کام عبد الرحمان کامپور پھر ان کے استاد ہیں خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ شیخ خلیل احمد سہارنپوری اور یہ ہم ہیں محمود حسن کے شیخ رحمت اللہ علیہ خلیل احمد سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ حضر ہیں ان کے استاد ہیں شاہ عبد الغنی شاہ عبد ال رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے استاد ہیں شاہ محمد اسحاف رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ محمد اسحاف رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ مد اور پھر ان کے استاد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے سب اللہ شیخ مصباح الله اے شیخ عبدالرحمن کامپوری اے شیخ خلیل احمد سہارنپوری اے شیخ شاہ عبد الغنی اے شیخ محمد شاہ اے شیخ شاہ عبد الودیش شیخ شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ الله اللہ علیہ شاہ ولی اللہ تک اپ سنت میں رکھیں شاہ جو شریفی شریف پڑھی اور یہی جو میرے بنوری رحم اللہ پڑھا ہے علمِ حدیث کو اور حضرت بنوری رحم اللہ کے استاد تھے رحم اللہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ ڈائریکٹ شیخ گندی رحمۃ اللہ اور پھر محمد رحمت اللہ علیہ صاحب کے ان کے شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ال صاحب ہیں اور پھر وہی شاہی سر یہ کہاوی شریک تو پھر کیونکہ جامع السلام بلوری ٹاؤن فراغت کے بعد گھر میں تخصص کے لیے کراچی ہی جانا تھا بلوری ٹاؤن ہی تو کیونکہ کراچی کے حالات اس وقت جب میں میری فراغت ہوئی تھی تو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے بہت زیادہ حالات خراب تھے انتہائی زیادہ جس کو کہتے ہیں تو کیونکہ ہم اسباق میں ہوتے تھے موبائل وغیرہ ہاسٹل میں ہوتے تھا تو کئی ساری باتیں ہوتی تھی اور گھر والوں کو کافی پریشانی ہوتی تھی مستقل طور پر تو پھر والدہ نے انتہائی زدہ کی اور مزید تہائی جاری رکھنے سے مجھے بھی دیا. مجھے بھی اور بھائی. تو پھر میں نے بھائیوں کو بڑی مشکل سے منوایا کہ میں نے سچ کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے تو پھر آ کر اس شخص پر مجھے اجازت مجھے والدہ کی طرف سے الگ تعلق کے علاوہ میں نے پھر سرچ کی اور اپنی طور معلومات کی تو مجھے جام اور اور پر میری نظر تو میں اٹھا اور جامع اور پھر وہاں میں نے ایڈمیشن لیا سارے طلبات ہے اللہ تعالیٰ نے جو امتحان تھا ان کا تحریر بھی کیا اور تقریباً میں ملنے کے لیے گیا حمید اللہ جہاں صاحب تھے جامعہ شاہ کے پہلے ہوا کرتے تھے اپنا جامعہ جامع نامی کھولا اور یہ چونکہ بنوری ٹاؤن کے ہی فوز ادا میں سے تھے حمد اللہ جہاں صاحب کو بہت بڑے مفتی تھے ملک پاکستان کے تو میں ویسے ملاقات کی وہاں گیا ان سے ملنے کے لیے جامعہ حضرت موجود نہیں تھے حضرت نہ تو تو موجود نہیں تھے پھر جب میں حضرت سے ملنے آیا تو حضرت سے جب ملا تو حضرت نے وہیں پر پڑھنے کا انتہائی زیادہ اصرار کیا کہ آپ یہیں تفصیل کریں میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی لیکن پڑھنا تو کیوں تو اب امر مجبوری میں ان کا فارم فل کیا پھر ان کے ہی کہنے پر میں امتحان دینے کے لیے وہاں گیا اور پیارے پھر چونکہ میں یہاں جامع رفیہ میں تو اس میں میں تخصص اتنا زیادہ ہیں تو کئی طرح وقت آپ کو مل جاتا ہے تو میں نے حضرت عبید صاحب ہی رحمت اللہ علیہ سے میں نے صحابی شریف کر کے اسباب بہت زیادہ شرکت کی ہے اور صفی سروت صاحب کا سبق صبح صبح, صبح صبح نماز کے وقت ہوتا تھا تو میں ان کا سبق میں باقاعدگی سے بیٹھتا تھا کبھی کبھی اور کبھی رہ بھی جاتا تھا کیونکہ ہماری خلاف شروع ہوتی تھی ہم لیٹ سنتا تھا آٹھ ساڑھے کے بعد کافی سارا وقت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت کچھ سیکھا ان کو سنا اور ان سے حدیث بھی لی تو بھابی شریف پڑھاتے تھے تو میں نے ان کے باقی شرکت کی ہے تو اس لیے آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ میں ان سے اجازت حدیث بھی لی کئی طرح ساتھی کراچی سے آتے تھے تو پھر بدلا صاحب سے ملنے کے لیے ایک دفعہ ہم گئے تو بہت ہی کیا خوب ملاقات کی مجھے آتی بہت ہی یاد آتی ہے اور مجھے اس سے ناز بھی ہوتا ہے تو ان کے خان نے کہا جب وہ آرام کریں پھر مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھ کے ہم گئے تو یہاں تک ہم ان کے پاس بیٹھے رہے تو وہ ساتھی نے کراچی سے آئے تھے ریٹ میں تھا تو وہاں پر اجازت حدیث بھی دی اور انہوں نے پھر کئی ساری باتیں سنانے کے بعد پھر وہ کہتے کہ چلو, چلو, چلو, چلو, چلو, چلو, چلو, چلو, چلو مسافر کرتے مسافر کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیتے پھر شروع ہو جاتے اور باتیں سنانے کے لیے جو سمجھے کہ وہ سب تا خانگی ہیانگی پھر باتیں شروع کر دیتے پھر بٹھا دیتے پھر کرتے کرتے جب کام شروع وقت جیت جاتا تو پھر کہتے کہ چلے بس ٹھیک ہے फिर مسافت करते تین بار تو خیر ان کے استاد کا نام ہے بزل القاطمہ مولانا نافی ابل ان کے استاد شیخ الدین محمود حسن हैं है है। से है। फिर उनके ان کے استاد سے ع وہ انسان جنہوں نے ہر کتاب کا آغاز حضرت حامی سے کی ہے پڑھی جس سے بھی ہیں مستقل طور پر وہ الگ بات ہے لیکن کتاب کا آغاز حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کیے ہیں اور پھر جامعہ اشرفیہ के अंदर ایک استاد ایسے ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہر کتاب وضاحٰ نے آغاز کیے ہیں اور وہ ہیں وہاں کے غیر الفاق کے بھی ہیں مفتی شاہد عبید صاحب اور یوں سمجھیں کہ میرا سرمایہ کل ہے میں جو ہوں وہ ان کی وجہ سے مفتی شاہد عبید صاحب انہوں نے ہر کتاب ہم سے شروع کی ہے مفتی شاہد عبید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جب پڑھانے کے لیے بھی آتا تھا تو پہلے ان سے پڑھتا تھا حضرت اللہ صاحب سے پڑھتا تھا پڑھنے کے بعد طلبا کو تدریس شروع کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت عبید صاحب کو جو محبت علمی لحاظ سے اور وہ تھی صاحب سے علم سمجھ کے نورے نظر تھے اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک نوازا ہے اور علم ہے تو خیر یہ میں نے آپ کو سامنے آرس کی ہے کہ حضرت نے علم حدیث کو پڑھا ہے علم حدیث کرنے صحابی شریف جریف جس کے لیے اس کے بارے سے میں نے آپ کو بتایا ہے باقی میرے پاس کئی طرح شروع کی سب سے پہلے اجازت حفیظ عثمانی صاحب جامع بارہ بار با ان سے حدیث کی حدیث مسلسلہ بھی اور دوسری حادیثی بھی اس کے علاوہ کئی کرے حضرات ہیں آپ اتنا سمجھیں تبارک اللہ تعالیٰ ان سب افزۂ اکرام کی جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی کپڑوں پر کروڑوں رحمت ناظر فنائے ان کو مقام عطا فرمائیں ان کے درجات کو بلند دابعین، دابعین، صحابہ کرام اور تمام یاد کو بلند دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین